تم فرماؤ تمہاری کچھ قدر ناؤ میرے رب کی یہاں اگر تم اسے نہ پوجو تو تم نے تو جھٹلایا تو اب ہوگا وہ عذاب کے لپٹ رہے گا